أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إسجاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون؟ لہم ما یشا اندربہم ذالک جزاء المحسنین لوکفر اللّہ عنہم اسو اللہ عامل وطیم اجرم بحسن الدی کانو یاملون علیہ صلاح بے قافِ نابدہ ویو خوفون کب اللہ ن مندون ہی و مید لہ فما منہاد وم اللَّهُ فَمَا لَهُ من مدل علیہ صلی اللہ و بعزیزن ذنتقام مقصد سورہ زمر کا اثبات ال توحید بلآدل تلاقلیہ اور مشرقین کے شبہات کی تردید بالخصوص شرک کے جواز پر مشرقین کی یہ دلیل ہم انہیں فریاد کرتے ہیں اور یہ ہماری فریاد اللہ کے دربار میں پہنچاتے ہیں جیسا کہ آج بھی مشرقین کہتے ہیں یہ ہمارے وسیلے ہیں ہم تو ان کی بندگی نہیں کرتے ہم معمولی لوگ ہیں چھوٹے لوگ ہیں ہم انہیں فریاد کرتے ہیں اور یہ ہماری فریاد یہ اللہ کے دربار میں پہنچاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سورت میں بار بار دعوے توحید یہ ذکر کیا گیا ہے سورت پانچ ابواب پر مشتمل ہے پہلا باب بیس آیات جس میں قرآن کی ترغیب زجر مشرقین کو اور مشرقین کے مشہور شبے کی تردید مانابدہم القربونا اللّہ ذلفہ اور مشرق انسان کی حالت ذکر کی گئی کہ یہ بڑا خود غرض ہے تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے وہی فطرت کی طرف لوٹ آتا ہے لیکن راحت ملنے پر آسانی آنے پر پھر اللہ کو بھول جاتا ہے دوسرے باب میں بھی ترغیب القرآن اور قرآن کی صفات ذکر کی گئی دلیل عقلی ذکر کی گئی اور شرک کی وضاحت کے لیے مثال ذکر کی گئی پیغمبر کو تسلی دی یہ لوگ یہ آپ کے مرنے کے منتظر ہیں کہ پیغمبر مر جائے گا تو جان چھوٹ جائے گی تو یہ کون سی یہ ایسی اجنبی اور انہونی بات ہے مرنا تو انہیں بھی ہے ان نہ کمیتن و ان پھر بروز قیامت اللہ فیصلہ کریں گے آملن دنیا میں تو دلیل کے اعتبار فیصلہ دلیل کے لحاظ سے فیصلہ ہو چکا ہے لیکن قیامت کے دن عملی طور پر بھی یہ لوگ جھگڑیں گے اور عملی طور پر بھی ان کے درمیان فیصلہ یہ کر دیا جائے گا یہ ان نقمیتن و ان نہم میتون یہ اسایت کے تحت ہم نے علامہ ابن قیم کے اشعار ذکر کیے کہ علامہ ابن قیم قصیدہ نونیا میں انہوں نے اشعار ذکر کیے ہیں اور باقاعدہ ایک باب باندھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبروں کی حیات کے حوالے سے باب باندھا ہے کہ حیات الانبیاء فی القبور اور پھر انہوں نے اسی مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ پیغمبروں کی جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ قبر میں دنیا کی حیات ہے تو یہ قرآن کے مخالف ہے اور ان کے اشعار ہم نے ذکر کیے تھے علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں اس آیت کے تحت وہ کہتے ہیں وہ ہوا خطاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت میں اللہ کے پیغمبر کو خطاب ہے اور اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ پیغمبر کو بھی موت آنی ہے اور پیغمبر کے جو دشمن ہیں دیگر لوگ ہیں انہیں بھی لا محالہ موت آنی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ پانچ باتوں کی طرف اشارہ ہے بظاہر یہ ایک دو جملوں پر مشتمل آیت ہے لیکن قرطبی کہتے ہیں اس آیت میں پانچ چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ ایک تو یہ موت کا ذکر کیا ہے تو ایکو نظال کا تحزیر من الآخر لوگوں کو آخرت سے ڈرایا گیا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے بلکہ آخرت یہ آنی ہے اور آخرت سے ڈرایا گیا ہے دوسری بات جب موت آنی ہے تو چاہیے یہ کہ انسان عمل پر راغب ہو اور عمل کو وہ زیادہ اہمیت دے چاہیے یہ کہ انسان موت کے لیے عمل کرے آخرت کے لیے عمل کرے تو آیت میں عمل کی ترغیب بھی ہے اور تیسری بات بھی تقریباً یہی ہے کہ موت کے لیے تیاری ضروری ہے چوتھی بات جو انہوں نے کی ہے جو ہم نے علامہ ابن قیم کے اشعار میں بھی ذکر کی کہ پیغمبر کی موت میں کوئی اختلاف نہ کرے جیسا کہ آج بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیک دار سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے لیے موت کا لفظ یہ استعمال نہیں کیا جائے گا اور انبیاء علیہ السلام ان کی موت کے انکاری ہیں تو بعض لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن اور سنت سے بھی زیادہ بادب بنایا ہے تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے پردہ فرمایا ہے اس میں بظاہر یہ اور کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ ان چیزوں کو بے ادبی سمجھتے ہیں حالانکہ بے ادبی یہی ہے کہ قرآن نے جو عقیدہ ذکر کیا ہے بندہ اسی کو چھوڑ دے تو یہ اپنی طرف سے لوگوں نے عقیدے کھڑے ہیں وجہ یہ کہ پیغمبر کی موت کے منکر ہیں تو امام قرطبی کہتے ہیں لے اللہ یخت لیفوفی موتی ہی قرآن نے یہ کہا ان کمیتن کہ لوگ ان کی موت میں اختلاف نہ کریں یہ کمخ تلفت المم فی گئی جیسا کہ دیگر امتوں نے اپنے پیغمبروں کی موت سے انکار کیا تھا حتٰ ان عمر رضی اللہ عنہ لمان کر موت ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ جب وہ جذبات میں آ گئے تھے انہوں نے تلوار نکال دی تھی اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے پیغمبر ان پر موت آ چکی ہے اور اگر کسی نے یہ کہا گردن اڑا دوں گا تو احتج ابو بکر رضی اللہ عنہ بے حادل آیا حضرت ابو بکر نے اسی آیت کو پڑھا تھا یہ آیت بھی پڑی تھی اور سوریہ عالمران آیت نمبر ایک سو چوالیس وہ بھی پڑی تھی وماں محمد ان اللہ رسول قد خلط من قبل رسول بخاری میں یہ روایات یہ موجود ہیں حدیث کی تمام کتابوں میں حضرت ابو بکر نے وہ آیت پڑھی تھی کہ محمد نہیں ہے مگر اللہ کے پیغمبر اور ان سے پہلے پیغمبر گزر چکے ہیں اف ام ماتا او قوتلا یہ پیغمبر اگر انہیں اپنی موت آپ مریں یہ اپنی موت وہ مرے بستر پر یا کسی اور کے ہاتھ وہ شہید ہو جائیں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے اور حضرت ابو بکر نے یہ آیت بھی پڑھی تھی ان مَيِّتٌ نہ کمیتون و ان نہ حضرت ابو بکر نے جب یہ آیات پڑھی تھی تب حضرت عمر کہ ان, انہوں نے ان کا وہ غصہ وہ ٹھنڈا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے یہ آیات یہ ایسے موقع اور ایسے برمحل پڑی تھیں کہ میں نے کہا گویا کہ یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں کیونکہ انسان کبھی کبھی بھول جاتا ہے اور پانچویں بات قرتبی نے یہ لکھی ہے کہ اس آیت میں اللہ یہ بتاتے ہیں بندوں کو یہ بتاتے ہیں بندوں کو کہ باوجود اس کے یہ کی پیغمبر بندوں میں اور مخلوق میں بہت بڑی شخصیت ہیں اور تمام مخلوق مل کر بھی یہ ان کے مقام اور درجے کو نہیں پہنچ سکتی لیکن موت کا ایسا پیالہ ہے کہ جو ہر کسی نے پینا ہے اور ہر کسی نے یہ ذائقہ چکھنا ہے تو اس میں گویا کے انسانوں کو ایک تسلی بھی ہے اور دنیا کے پیچھے وہ حسرت نہ کرنا اور دنیا کے پیچھے افسوس نہ کرنا تاکہ لوگوں کی یہ تما اور یہ امید یہ بھی کٹ جائے کہ پیغمبر دنیا سے وہ جا چکے ہیں تو میں کیا میری کیا حیثیت ہے اور میری کیا زندگی ہے فمن عد المن کدب اللہ عیسایت میں زجر دیا جاتا ہے منکرین توحید کو اور منکرین قرآن کو زجر بے انکار توحید اور بے انکار القرآن فمن عد المن کدب على ہی یہ تو کون بڑا ظالم ہے استفام ہے اور استفام انکار کا ہے یعنی اس میں اصل معنی یہ ہوتا ہے فمن عد المن على اللہ اے ولا عہدہ اے ولا عہدہ اور نہیں ہے کوئی شخص بھی تو استفام انکار کا فمن ادل ممن کدب اللہ ہی تو پس کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے کہ جو جھوٹ بولے اللہ پر وہ کدب اور وہ جٹھلائے بس سچ کو صدق سے مراد قرآن ہے قرآن کو جٹلائے اردجا جب آئی ہے یہ سچی بات اور جب آیا ہے یہ سچ اسے علح سفی جہنم محمد کافرین تو آیا نہیں ہے جہنم میں ٹکانا کافروں کے لئے اور یہاں پہ یہ استفام یہ تقریر کا ہے یعنی آیت میں دونوں استفہام ہیں فمن ابل پس کو بڑا ظالم ہے یہ استفام انکار کا ہے یعنی بڑا ظالم اس سے نہیں ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یہاں پہ یہ استفہام سوالیہ انداز میں کیا نہیں ہے جہنم میں ٹکانا کافروں کے لیے ضرور ہے یعنی اس کا جواب تقریر میں یعنی اس بات میں آتا ہے انکار کے مقابلے میں تقریر اور اثبات ہے تو اسے استفاع میں تقریری کہتے ہیں تو آیا نہیں ہے جہنم میں ٹکانا کافروں کے لیے ضرور ہے بالکل ہے اور اس میں مقصد یہ بتلانا ہے کہ کیا جہنم یہ کافروں کے جانے کی وجہ سے وہ کوئی اتنی معمولی جگہ ہے یا چھوٹی جگہ ہے کہ یہ اس میں نہیں آ سکیں گے نہیں بلکہ بہت بڑی جگہ ہے اور کافروں کا ٹکانہ یہ وہی مقام ہے یہ سارے سارے اگر وہاں پہ چلے جائیں تو جہنم ان ساروں کے لیے بڑی کافی جگہ ہے صدق سے مراد یہاں پہ قرآن ہے اور صدق سے مراد کلمہ توحید ہے جس طرح صورت میں مقصد بھی توحید ہے اثبات التوحید اور توحید یہ بھی سچ ہے قرآن بھی سچ ہے اسی طرح صدق سے مراد یہاں پہ بعض بادل موت بھی ہے قیامت بھی ہے یہ سارے یہ سچے عقیدے ہیں فمن عط المن کدب اللہ تو کون بڑا ظالم ہے اس سے یعنی نہیں ہے کہ جو جھوٹ بولے اللہ پر اور وہ جھٹلائے توحید کو جھٹلائے قرآن کو جھٹلائے قیامت کو ازا آ جب آیا ہے یہ سچ اس کے پاس علیہ صفی جہنم مت ول کافرین قرآن اس آیت میں فمن میں ایک تو جو مشہور اعتراض ہے جو سورہ بقرہ میں ہم نے آیت نمبر ایک سو چودہ میں پہلی مرتبہ ذکر کیا تھا وہاں پہ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وہ من عد المنساجد اللہ رفیع حسم ہوں کہ کون بڑا ظالم ہے اس سے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے منع کرتا ہے وہاں پہ ہم نے وہ تمام آیات ذکر کی تھیں کہ قرآن کبھی کہتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو, جو سپرلیٹیو ڈگری جسے کہتے ہیں اس میں تفضیل عدلموں اس میں تفضیل کا سیکھا ہے یعنی اس سے بڑا ظالم نہیں ہے کہ جو لوگوں کو مسجدوں سے منع کرتا ہے سورہ بقرہ اس میں پہلے پارے کے آخر میں غالباً آیت نمبر ایک سو چالیس تھا تو آیت نمبر ایک سو چالیس پہلے پارے, پارے کے آخر میں یا ایک سو انتالیس و من ادل قطم شہاد اندہ اللہ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے کہ جو چھپائے گواہی جو اس کے پاس تھی من اللہ اللہ کی جانب سے یعنی گواہی چھپانے والا وہ بڑا ظالم ہے کہ جو اللہ کی گواہی کو چھپاتا ہے یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم نہیں ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے یا دیگر جگہوں پہ ممنف طرح اللہ قدیم کہ جو جھوٹ باندھے اللہ پر تو حالانکہ بڑا ظالم یہ تو ایک ہی ہوگا اور قرآن یہاں پہ ساروں کے لیے جو سپرلیٹیو ڈگری ہے جو سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے تو وہ ساروں کے لیے استعمال کر رہا ہے دراصل ان میں کوئی تعارض نہیں اور اصل میں یہ اپنے اپنے سلے کے ساتھ یعنی اس میں تفضیل کے بعد جو کلام ہے تو یہ اپنے اپنے سلے کے ساتھ خاص ہے بال دیگر یعنی یہ اپنی اپنی جنس میں بڑا ظالم مراد ہے جیسے وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ کوئی شخص کسی کو راستے سے منع کرتا ہے کوئی شخص کسی کو کسی اور جائز چیز سے منع کرتا ہے لیکن ایک بندہ ہے کہ جو لوگوں کو مسجدوں سے منع کرتا ہے تو اس کیٹیگری میں جو سب سے بڑا ظالم ہے یہ وہ ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے منع کرتا ہے یعنی ولا احد من جن اور منع کرنے والوں کی جنس میں ان کی کیٹیگری میں اس سے بڑا ظالم نہیں ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے منع کرتا ہے وہ اور بھی ظالم ہے کسی کو راستے سے منع کرنا یا اور کسی جائز کام سے منع کرنا لیکن ان منع کرنے والوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو لوگوں کو مسجدوں سے منع کرتا ہے اسی طرح جھوٹ باندھنے والے بہت ہیں کوئی کسی مرد پر جھوٹ باندھے کسی عورت پر جھوٹ باندھے پیغمبر پر جھوٹ باندھے لیکن ان جھوٹ باندھنے والوں میں اور جھوٹ بولنے والوں میں سب سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اسی طرح چپانے والے بھی بہت ہیں گواہیاں چھپانے والے بھی بہت ہیں لیکن سب سے بڑا ظالم گواہی چھپانے والوں میں وہ ہے کہ جو اللہ کی گواہی کو چھپائے اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولنے والا یہ جھوٹ بولنے والوں میں سب سے بڑا ظالم ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے جس روایت کو ہم من روایت کے سلسلے میں بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ من گڑت روایات بیان کرنا اللہ کے پیغمبر پہ یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر قصدن عمدن جھوٹ بولے اپنے لیے وہ جہنم میں ٹکانہ بنا لے اور بخاری کی روایت میں آتا ہے ان کز بن علیہ لئی سکز بنا الاح مجھ پر جھوٹ بولنے والا یہ کوئی ایسی بات نہیں معمولی کہ جیسے کسی اور پر جھوٹ بولا جائے بلکہ مجھ پر جھوٹ بولنے والا یہ بہت بڑی جسارت کر رہا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مغیر ابن شعبہ کی روایت میں آتا ہے تو جب خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جھوٹ کی جسارت کرنے والا یہ کسی عام شخص پر یا کسی اور پر جھوٹ کی مانند نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی جسارت کر رہا ہے تو جب اللہ کے پیغمبر اپنے آپ پر جھوٹ بولنے والے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو اس ذات کے بارے میں جھوٹ بولنا اور اس پر جھوٹ باندھنا کہ جس نے اللہ کے اب اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے اس ذات پر جھوٹ بولنے کا کیا انجام اور کتنا خسران ہوگا فمن ممن دی اب یہاں پہ اس آیت میں ولدی جا اب صدقی وسد ہی تو پہلے جھوٹ بولنے والوں کو بڑا ظالم کہا گیا اور جھوٹ کو جھٹلانے والا تو اب اس آیت میں اس کے مقابل اس صورت میں یہ تقابل یہ بھی زیادہ ہے تو اس کے مقابلے میں متقین اور ان کے لیے بشارت گزشتہ آیت میں جو جھوٹ بولنے والے ہیں حق کو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے تخویف ذکر کی گئی یہ علیہ فی جہن مت للکافرین ابسائت میں ان کے مقابلے میں ایمان والوں کا ذکر اور ان کے لیے بشارت ولدی جاء اب صدقے یہ اور وہ شخص کہ جو آیا سچ کے ساتھ وصدق سب اور تصدیق کی اس سچ کی سچ سے مراد قرآن ہے سچ سے مراد توحید ہے جو آیا توحید کے ساتھ اور اسی توحید کی اس نے تصدیق بھی کی جو آیا قرآن کے ساتھ اور اس قرآن کی اس نے تصدیق بھی کی کیا کی مطلب ہے اس کا کہ ایک تو پہلے الاتقون یہ لوگ یہی پرہیزگار ہیں اور یہی اللہ کے عذاب سے بچنے والے ہیں جس طرح گزشتہ آیت میں عذاب والوں کا تذکرہ کیا گیا تو یہاں پہ وہ عذاب سے بچنے والوں کا تذکرہ وہ کیا جا رہا ہے تو اب اس آیت میں ایمان والوں کا ذکر اور ان کے لیے بشارت والذی جا اب وصدق و ہی اور وہ شخص کے جو آیا سچ کے ساتھ قرآن کے ساتھ توحید کے ساتھ وصدق کبھی اور تصدیق کی بھی اس سچ کی الام المتقون تو یہی لوگ یہ عذاب سے بچنے والے ہیں اور یہی جہنم کے عذاب سے بچنے والے ہیں یہاں پر والذی جا بصدقی وصدق کبھی ہی مفسرین نے اس کے مختلف مصداقات ذکر کیے ہیں مثلا ایک مذداق اس کا یہ ہے کہ جا اب صدقی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق سے مراد وہی توحید قرآن اور وصدق کبی سے بھی مراد خود اللہ کے پیغمبر کیونکہ وہ خود اس سچ کی تصدیق کرنے والوں میں سر فہرس ہیں دوسرا مانا مفسرین کرتے ہیں کہ جا اب صدق سے مراد اللہ کے پیغمبر اور صدق کبی سے مراد ابو بکر یا تیسرا معنی جا اب صد سے مراد اللہ کے رسول اور وصدق سد سے مراد سارے ایمان والے ایک قول یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جا اب صد سے مراد جبریل ہے اور وصدق کبی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مفسرین نے جس قول کو ترجیح دی ہے تو وہ یہ ہے کہ ولدی جا اب سے مراد بھی ایمان والے اور وصدق کبی سے بھی مراد ایمان والے تو اس میں اللہ کے رسول بھی آ جاتے ہیں اس میں ابو بکر بھی آ جاتا ہے اس میں صحابہ بھی آ جاتے ہیں تو اسی لیے آیت کو عموم پر چھوڑنا یہ زیادہ بہتر ہے جیسے امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں امام مجاہد کی تفسیر ذکر کی ہے کتاب التوحید میں اور وہ کہتے ہیں کہ ولدی جا اب صدق اسے مراد والذی جا آ اس سے مراد مومن ہے صدق سے مراد قرآن ہے اور وہ سد کبھی سے بھی مراد مومن ہی ہے یجی اومل قیامتی یقول یہ مومن بروز قیامت یہ آئے گا اور یہ کہے گا حاضل لدی آتعنی کہ اے اللہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو تون نے مجھے عطا کی تھی اور عملت تو بے صدق ہے سے مراد کیا ہے یعنی صرف قرآن پر ایمان لانا نہیں بلکہ میں نے اس قرآن میں جو احکام تھے اس پر عمل کیا تھا وہ سد سے مراد یہ ہے وسد کبی سے مراد یہ ہے یہاں پہ اس آیت میں یہ دو جملے ہیں و لویجا اب صدقی اور وہ شخص کے جو آیا سچ کے ساتھ یعنی صرف قرآن کا اعتراف کرنا یا صرف توحید کا اعتراف کرنا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس پر یقین کرنا یہ بھی ضروری ہے مثلا آج بہت سارے مسلمان وہ آئے تو سچ کے ساتھ ہیں مانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے ولوی جا اب صدقی اس جملے کا مصداق ہے لیکن وہ سب اس پر پورا نہیں اترتے صرف جا اب صدقی یعنی سچ کا اقرار کرنا یہ کافی نہیں ہے کہ میں ایمان لایا ہوں کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے یہ تو آج بہت سارے غیر مسلم بھی مانتے ہیں لیکن وصد کبھی کیونکہ آگے جو ان کا درجہ بیان کیا گیا ہے اولا کہ ملمتکن تو یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب بندہ ان دونوں آیات پر عمل کرے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کبھی کبھی میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ حدیث میں جو آتا ہے اور ہمارے دوست بار بار یہ پڑھتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن و کہ ہم خیر والے لوگ ہیں اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے تو بعض لوگ صرف سیکھنے پر اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خی رکم میں ہیں نہیں اللہ کے پیغمبر نے خی کی خیر رقم کا یہ حکم یہ ان لوگوں پر لگایا ہے کہ جو یہ دونوں کام کرتے ہیں خی رکم تعلم القرآن جو قرآن سیکھے بھی اور قرآن سکھائے بھی یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہ اوروں کو قرآن سکھانا تو کیا دعوت دینے پر بھی شرماتے ہیں تو پھر ایسے قرآن سیکھنے کا کیا فائدہ کہ بندہ اس قرآن کی دعوت بھی اوروں کو نہیں دے سکتا جیسے یہاں پہ والذی لگی جا اب اور وہ شخص کے جو آیا سچ کے ساتھ قرآن کو مانتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن وصدق کبھی ہی اس کی تصدیق نہیں کرتا بالفاظ دیگر اس پر یقین نہیں ہے عقیدہ قرآن سے بیان کرتا ہے لیکن تھوڑی سی مشکل اور تکلیف آئی تو پھر قرآن پر یقین نہیں ہے قرآن پر یقین نہیں ہے ہماری اپنی خاندان کا ایک بچہ ایک وقت میں وہ کھو گیا تھا کہ اگلے ہی دن رشتہ دار آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ فلاں جگہ پہ فلاں پیر ہے وہ ناخن میں یہ گم شدہ چیزیں یہ تلاش کرتا ہے ایک نابالغ بچے کو وہاں پہ اس کے پاس لے جانا پڑے گا اور ایسے ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے تبلیغ میں سال ہا سال گزارے تھے یہ ایسے ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے عمرے اور حج کیے ہوئے تھے لیکن جب مشکل کا مرحلہ آتا ہے تو پھر وہاں پہ توحید کو ایسے بھول جاتے ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن سے توحید سیکھا نہیں ہے یہ عقیدہ تو بندے کا تب راسخ ہوتا ہے جب بندہ توحید قرآن سے پڑھے تو کسی نے ایک ٹوٹ کا کسی نے شرک کا ایک طریقہ بتایا کسی نے دوسرا طریقہ بتایا اور ہم انہیں یہی کہتے تھے کہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں وہ بھی عزتنی وہ ہوا قدیم آنکھیں سفید ہو گئیں پیغمبر ہے لیکن عالم الغیب نہیں ہیں تو آج کے کسی فقیر اور کسی ملنگ کو کیسے پتا چلتا ہے جی اب ایک نقصان کی وجہ سے اپنے عقیدے کا نقصان نہیں کر سکتے تو وہ یہی کہتے تھے بس ہر جگہ پہ تم لوگوں کو توحید کی پڑی ہے اور شرک کی پڑی ہے کیا ہم بھی مشرک ہیں یعنی ایک جانب شرک کی دعوت بھی دیتے تھے اور پھر جب آپ اسے آئینہ دکھاتے تھے تو پھر کہتے تھے کیا ہم بھی مشرک ہیں وجہ یہ کہ وصدق سب اس پر پورا نہیں اترتے ایک جانب دن رات سنتوں کی ترغیب دیتے ہیں والذی جا اب اسدی سنت مانتے ہیں لیکن وصدق دا لیکن جب سنت پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے غمی اور خوشی کے وقت میں تو پھر کہتے ہیں شادی بیاہ تو دی اسی ڈھولکی سے اور شادی بیاہ تو یہی میوزک سے مزہ کرتی ہے اور غم کے اوقات میں اگر بندہ اپنے آپ کو روئے پیٹے نہیں خیرات وغیرہ نہ کرے تو یہ پھر کیسا غم ہے یعنی پھر اپنے جو پیٹ کے دلائل ہیں اور اپنے وطن سے جو دلائل پیش کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ نہ سنت ہے اور نہ دین ہے اور نہ اسلام ہے وجہ یہ کہ وہ سد کے پیمانے پر نہیں اترتے والذی جا اب اس سے اور وہ شخص کے جو آیا سچ کے ساتھ وصدق سد کبھی کہ اسی طرح بعض لوگ اور اگر اس دوسری جانب سے لے لیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جس راہ پر چل رہے ہوتے ہیں تو اس راہ پر چلنا اس پر کافی یقین کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں مثلا آپ یہودی کو لے لیں تو یہودی بھی اپنے دین کو اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر چلتا ہے لیکن اگر پہلے جملے کو دیکھا جائے تو جا اب صدق نہیں ہے وہ سچا دین نہیں ہے کہ جس پر آنا چاہیے اور جس پر قول اور عمل کرنا چاہیے وہ سچا دین نہیں ہے سچی کتاب ان کے پاس نہیں ہے اسی طرح ان مسلمانوں میں دیکھ لیں بہت سارے لوگ جو دوسری راہ پر چل پڑے ہیں تو یقین کے ساتھ چل پڑے ہیں لیکن جا اب اس صدق پر نہیں اترتے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں سچ کے ساتھ آنا سچ کیا ہے سچ اللہ کی توحید ہے سچ کیا ہے سچ قرآن ہے اور پھر اسی توحید کی تصدیق کرنا اور اسی قرآن کی تصدیق کرنا اولا متکون اور یہ لوگ یہی متقی ہے اور یہی لوگ یہ جہنم کے آزاب سے بچنے والے ہیں اب ان کے لیے بشارت لہما شاون اندر ان کے لئے وہ نعمتیں ہیں کہ جو یہ چاہیں گے عند رب اپنے رب کے یہاں اور یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کاروں کا کیا ان سے بالکل کوئی گنا نہیں ہوتا نہیں گناہ ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں لیکن اللہ ان گناہوں کو بخش دے گا لیوکفر اللہ عنہم کفر اللہ لیوکفر اللہ اللہی یہ تاکہ دور کر دے اللہ ان سے یہ اس ودی برے وہ اعمال عملو جو انہوں نے کیے تھے یہ تاکہ دور کر دے اللہ ان سے اس ودی عاملو یہ اسو اللہ عاملو برا وہ عمل جو انہوں نے کیا ہے یعنی اس کی وہ جو جزا ہے اور جو اس کی سزا ہے تاکہ وہ بری سزا اور وہ خراب انجام اللہ ان سے دور کر دے ویت ضیحم اجرم بے احسن الدی کانویامل یعنی اللہ انہیں یہ بشارت اس لیے دے رہا ہے تاکہ ان کے گناہوں کو دور کر دے گناہوں کو معاف کر دے ویتزی احم اجرحم بے احسن الدی کان اور بدلہ دے انہیں اجرہم ان کا بدلہ ان کا ثواب بے احسن الدی کانویاملون خوبصورت اس عمل کا کہ جو تھے وہ کرنے والے یا تو یہ احسن یہ عمل کی صفت ہے یعنی یہ جو اچھا عمل کرتے تھے تو تاکہ اللہ انہیں ان کے اچھے عمل کا بدلہ دے دے اور یا یہ احسن یہ صفت ہے جزا کی. کیسے ویزی ہم میں گزرا اور تاکہ بدلہ دے اللہ اجرہم انہیں ان کا بدلہ بے احسن اچھا بدلہ اس عمل کا کہ تھے وہ کرنے والے تاکہ اللہ انہیں ان کے عمل کا اچھا بدلہ دے دے یہ علیہ اللہ بکافن عبدہ یہ اس آیت کا تعلق وہی جو ان میتون و ان میتون یہ اس آیت میں گزرا تو اس آیت کے ساتھ بھی تعلق ہے اور اس سے جو ماقبل جو آیت نمبر انتیس تھا کہ جس میں اللہ نے مشرق اور موحد کی مثال ذکر کی تو عایت کا تعلق دونوں آیات کے ساتھ ہے یہ علیہ صلاح ہو بے کاف یہ آیا نہیں ہے اللہ کافی آبد اپنے بندے کے لیے یہاں پہ استفہام ہے اور استفہام یہ تقریر کے لیے ہے یہ آیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے بے شک ضرور ہے اللہ اپنے بندے کے لیے ضرور کافی ہے اس آیت میں کہا تھا مشرک کی مثال یہ اس غلام کی طرح ہے کہ جو بہت سارے بہت سارے آقاؤں کا وہ مشترکہ غلام ہو اور اس کی کوئی حاجت وہ پوری نہیں کرتے فائدہ لیتے ہیں لیکن کام کوئی نہیں کرتے اس کی ضروریات کوئی پورا نہیں کرتے اور موحد کی مثال یہ اس غلام کی طرح ہے کہ جو ایک شخص کا اکیلے ہو تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں علیہ اللہ بکافن بے کاف آیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے یعنی صرف اللہ ہی کو پکارنا یہ ایک بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ جو اس کی جملہ ضروریات پوری کرتا ہے بابا کو اور غیروں کو اللہ کے علاوہ پکارنے کی ضرورت کیا ہے علیہ صلاح بے کاف نابدہ یہ آیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے بلدین مندونی اور ڈراتے ہیں یہ مشرق آپ کو یہ پیغمبر بلدین ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ذریعے مندونی ہی کہ جو یہ اللہ کے بغیر انہیں پکارتے ہیں مشرق ہمیشہ معاہد کو اور اہل حق کو اپنے باباؤں کے ذریعے ڈراتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کرو زبان ٹیڑی ہو جائے گی ایسی باتیں نہ کرو تم پر کوئی مصیبت آن پڑے گی اور قرآن ہمیں یہ تاریخ یہ مشرقین کی بتاتا ہے کہ ہمیشہ مشرقین نے پیغمبروں کو یہ اپنے خداؤں اور اپنے جو عالیہ باطلاں ہیں ان کے ذریعے اپنے باباؤں کے ذریعے ڈرایا ہے حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح میں آ جائے گا یہ ان سے پہلے جب انہوں نے وہ شرک کی تردید کی اور خصوصاً وہ پانچ نیک بندے حضرت آدم کی اولاد میں جو اس زمانے کے مشرقین نے انہیں حاجت روا ٹہرایا تھا تو مختلف نام دیے تھے جیسے آج مشرقین اپنے باباؤں کو نام دیتے ہیں یہ فلاں دیوانہ بابا ہے اور یہ فلاں یہ محبت والا بابا ہے اور یہ فلاں دشمن کو ہلاک کرنے والا بابا ہے اور فلاں جو ہے یہ دانے ٹھیک کرتا ہے اور فلاں یہ بخار کا ذمہ دار ہے یہ اولاد دینے والا ہے تو اس زمانے میں بھی انہوں نے اپنے باباؤں کو اسی طرح یہ خود ساختہ نام دیے تھے ود سعا یعق یغوس اور نصر۔ وت دوستی والا یعنی محبت کے کام اس بابا سے کرواتے تھے سوا سارے کام یعنی اگر ایک کام فوری طور پر کرانا ہے سوا سایہ سے اس بابا کے پاس جاؤ یعوق آخ سے مطلب یہ کہ اگر کسی دشمن کو اپنے دشمن کو ہلاک کرنا چاہتے ہو تو یعوق بابا کے پاس جاؤ اور اسی طرح یغوس فریاد رس یعنی ہر بابا کو انہوں نے ان کی حاجتوں کے مطابق وہ نام دیے تھے حضرت نو سے یہ سلسلہ اسی طرح حضرت ابراہیم سورہ انعام آیت نمبر اسی اکاسی میں گزرا تھا حضرت ابراہیم کہتے ہیں ولا اخاف ماتشریکن ابھی ہی اور تم جو یہ اللہ کے ساتھ حصہ دار ٹہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا کیونکہ ان مشرقین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مار دیں گے تمہیں ہاں ابراہیم نے کہا اللہ رب بھی ہاں اگر میرا رب مجھے ہرگز نہیں ہوگا کہ تم لوگوں کے بابا نے مجھے نقصان پہنچایا ہے بلکہ یہ مجھے میرے رب نے وہ تکلیف دی ہوگی اشرک تم و لاتا کم اشرک تم بلّ اور میں تمہارے آلیہ سے تمہارے اس شرک سے ڈروں کیوں کیونکہ ہمیشہ مشرقین کا یہی عقیدہ ہوتا ہے سورہ حود آیت نمبر چون میں بھی حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت ہود کا ذکر یہ مناسب ہے حضرت نوہ کے بعد حضرت ہود سے بھی انہوں نے یہی کہا تھا سورہ حود آیت نمبر چوند میں ان نقول اللہ ترا کا باد آلیہ ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ بعض آلح ہمارے تمہیں تکلیف پہنچا دیں گے تمہیں نقصان پہنچا دیں گے اسی طرح سوران آیت نمبر 175 سو شیطان ہمیشہ اپنے دوستوں کے ذریعے ایمان والوں کو ڈراتا ہے اور یہاں پہ بھی اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے کہ مشرقین آپ کو بھی ڈرائیں گے کیونکہ وجہ یہ کہ سارے پیغمبروں کو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہمیشہ مشرقین اپنے آلیہ اور اپنے باباؤں کے ذریعے یہ ڈراتے ہیں یہ علیہ اللہ بکافن بے ویخوفونک ن من وفو نہ ہی اسی طرح ان نہ کمیتن و انہم میتون سے بھی تعلق ہے کہ یہ مشرقین آپ کی موت کے منتظر ہیں یہ آپ کی موت کے منتظر ہیں کہ چلے مر جائے گا اور جان چھوٹ جائے گی قرآن کہتا ہے علیہ اللہ بکافن عبدہ یہ آئک نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہر مبلغ کو ہر پیغمبر کو موت آنی ہے اور اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے یعنی تم لوگ اسے مار نہیں سکتے وہ یو خوف نہ کب ہی اور ڈراتے ہیں آپ کو یہ مشرق بلین ان آلیہ کے ذریعے مندونی ہی کے جو یہ اللہ کے بغیر پکارتے ہیں می دل اللہ فما لہو منہاد اور جس پر اللہ گمراہی کی مہر لگا دے فمالہ منہاد تو نہیں ہے اسے کوئی توفیق دینے والا ومیا دلہ و فمالہ اور جسے اللہ توفیق دے تو نہیں ہے کوئی اسے گمراہ کرنے والا علیہ صلاح و بے عزیز آیا نہیں ہے اللہ بے عزیز ان غالب بدلہ لینے والا ضرور ہے استفام ہے اور استفام تقریری ہے آیا نہیں ہے اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ضرور بھی ضرور ہے اور وہ ضرور اپنے دشمنوں سے بدلہ لیتا ہے اور وہ سب پر غالب ہے اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مطالق بھی ہم نے یہ اشعار اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ پڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو عزہ، بت اور عزہ کی جو درگاہ ہے اسے مسمار کرنے کے لیے بھیجا خالد جب وہاں پہ گیا اور وہاں پہ انہوں نے جب پہلے ایک درخت کو کاٹ دیا تو وہاں سے کوئی چیز برامد نہیں ہوئی جب وہ واپس آئے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ میں نے غزہ کی درگاہ کو ڈھا دیا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے وہاں پہ کوئی چیز دیکھی انہوں نے کہا نہیں تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اور وہاں پہ جو اصل چیز ہے وہ تم ختم تم نے نہیں کی خالد جب وہاں پہ گیا اور وہاں پہ جو دیگر درخت وہاں پہ کھڑے تھے جب بھی مشرقین آتے تھے زمانے جاہلیت میں اور وہاں پہ کوئی نظرانہ وغیرہ وہ چڑھاتے تھے تو وہاں سے آواز آتی تھی قبول کہ تمہارا نظرانہ یہ قبول ہے حضرت خالد بن ولید نے جب وہاں پہ کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا تو اچانک وہاں سے تو اس کا جو مجاور ہے جو وہاں پہ مستقل بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ اس نے کہا غزہ سے اور اصل میں وہ شیطان کو پکار رہا تھا اور شیطان ہی لوگوں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے تو اس مجاور نے کہا کہ ازا شدی شدت تو کزیبی آلہ خالدن القل حمار و شمری تقتل کل تختن تبوعی بذلن و کہ اے و خالد کہ وہ نہ چوکنے والا بھرپور حملہ کر خالد کہیں چھوٹ نہ جائے اور اپنی یہ اوڑنی جو ہے یہ پھینک دے اور آستینیں چڑھا لے خالد کو ہلاک کرنے کے لیے کیونکہ اگر آج تو نے خالد کو قتل نہیں کیا تو بس ذلت تمہارا مقدر ہے حضرت خالد ابن ولید نے جواباً یہ اشعار پڑے یا عزا کفران کی لاسبہان کی انی رائے تو اللہ قد اہانکی اے عزا میں تیری پاکی بیان نہیں کرتا بلکہ میں تیری خدائی کا انکار کرتا ہوں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں رسوا اور زریل کر دیا ہے اور وہاں سے ایک جن نکلا ایک جنی نکلی اور حضرت خالد نے اس کے سر پر وار کیا اور وہ راکھ ہو گئی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ شیطان مشرقین کو انہیں طریقوں سے یہ ڈراتا ہے کہ بابا خواب میں آیا تھا کہ اچھا تم میرے نام پہ گیارہویں نہیں دے رہے اور میں تم پر یہ چارپائی یہ الٹی کرتا ہوں اور تمہارے مال کو میں نقصان پہنچاتا ہوں یہ جب تک بندہ قرآن نہیں پڑتا تو ہمیشہ مشرقین اسی طریقے پر یہ اپنے تابے داروں کو اور اپنے پیروکاروں کو یہ گمراہ کرتے ہیں مشہور عالم یہ امام اوزائی مشہور عالم امام اوزائی جنہیں یہ امام اہل شام بھی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ہم ہیں کہ امام اوزاعی رحم اللہ امام زہبی نے ان کا واقعہ جو ہے وہ نقل کیا ہے بنو عباس کے جو ظالم بادشاہ تھے منصور صفاح منصور صفاح نے پہلے جب بنو امیا کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا حتیہ کہ بنو امیہ کے جو لوگ وہ مر چکے تھے ان کی قبروں کو ان کی ہڈیوں کو وہاں سے نکالا اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی بھی اس نے کی ہے اور پھر شام کے اور دمشق کے جو علماء ہیں تو وہ انہوں نے جمع کیے تاکہ منصور صفا ان سے اپنے ظلم کے بدلے میں فتویٰ لے سکے کہ آیا میں نے جو یہ کام کیا ہے تو میں نے ٹھیک کیا ہے یا میں نے غلط کیا ہے یہ امام زہبی نے یہ واقعہ یہ نقل کیا ہے کہ علما کو اس نے بلایا اور انہیں میں امام اوزاعی کو بھی اس نے بلایا بنو امیہ کے ایک سو ستر افراد کو اس نے اپنے محل میں قتل کیا ہے اور ان کی لاشیں وہ پڑی ہوئی ہیں امام اوزائی جب آئے منصور صفاح کے دربار میں اور وہ ان لاشوں کو عبور کرتے ہوئے وہ جب بادشاہ کے سامنے وہ آیا تو منصور صفاح نے امام اوزائی نے راستے میں ہی کہ انہوں نے یہ ٹھان لی کہ منصور صفاح وہ جو بھی مجھ سے پوچھے گا تو میں حق بات بیان کروں گا اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا یہاں پہ جب انہوں نے ان لاشوں کو دیکھا اور ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی پڑی ہیں تو لا محالہ انسان پہ ایک روب و تاری ہو جاتا ہے اور پیچھے جلد کھڑا تھا کہ جو بھی بادشاہ کے خلاف وہ فتوا دے اور جلاد اس عالم کی بھی گردن وہ اڑا دیتا تھا امام اوزاعی نے جب دل میں ان کا تھوڑا سا خوف آیا اور تھوڑا سا وہ ڈرے تو امام اوزاعی کہتے ہیں کہ جیسے میرے کان میں کسی نے یہ کہا ہو کہ علیس اللہ بکافن عبدہ کیا آیا کافی نہیں ہے اللہ اپنے بندے کے لیے اور یہ آیت میرے کان میں پڑی جانی تھی اور میرا دل اتنا سخت ہوا اور اتنا مضبوط ہوا کہ منصور میرے سامنے اس کا یہ پورا دربار یہ ہےش نظر آتا تھا منصور صفاح نے ابو العباس صفاح نے مجھ سے پوچھا کہ ہم بغداد سے یہاں پہ دمشق شام یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کے لیے آئے ہیں تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں اوزائی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے فمن کانت نت ہج و ل رسول ہی اللہ و رسول ہی جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے لیے ہے اور جس نے ہجرت دنیا کے کسی فائدے کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کے لیے کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کی طرف وہ ہجرت کر رہا ہے یعنی مطلب یہ کہ اللہ تمہاری نیت جانتا ہے اب اگر تم نے حق کے لیے ہجرت کی ہے تو تمہارا تمہاری ہجرت ٹھیک اور اگر تم نے دنیا کے لیے ہجرت کی ہے تو وہ تمہیں ہی پتا ہے منصور صفا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور تلوار کے ذریعے وہ زمین کو کورید رہا تھا اور سامنے اس کے جو درباری کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ میں تلوارے وہ لیے ہوئے اس نے پھر امام اوزاری سے پوچھا کہ بنو امیہ کے خون کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کا یہ خون جو بہایا گیا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اوزائی نے کہا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر صرف تین صورتوں میں یا تو اگر ایک شخص شادی شدہ ہے اور وہ زنا کرے یا اگر اس نے قتل کیا ہے تو قصاصاً قتل کیا جائے گا اور یا ارتداد اختیار کرنے والا مرتب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر زمین کو اپنی تلوار سے وہ ضربیں لگانے لگا اور کریدنے لگا پھر اس نے پوچھا بنو میا کے بال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کا یہ مال جو ہم نے بطور مال غنیمت کے یہ لے لیا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اوزائی نے کہا کہ اگر وہ مال ان کے لیے حلال تھا یعنی انہوں نے حلال طریق کیونکہ وہ بھی حکومت میں رہے ہیں تو اگر انہوں نے حلال طریقے سے لیا تھا لیکن تم نے جو ان سے لیا ہے تو تمہارے لیے حرام ہے اور اگر انہوں نے بھی حرام طریقے سے لیا تھا تو تمہارے لیے بھی وہ حرام ہے بادشاہ غصے سے اس کا چہرہ وہ لال ہوتا گیا اور اس نے امام اوزائی سے کہا کہ نکلو میرے دربار سے اوزائی کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا اور دل ہی دل میں یہ بھی ایک بات تھی کہ بادشاہ نے وہاں پہ تو قتل کا حکم نہیں دیا لیکن راستے میں وہ کسی کو کہہ دے گا کہ اس کی گردن اڑا دو راستے میں میں جب آ رہا تھا تو ایک جگہ پہ ایک چشمے کے قریب میں کھڑا ہوا اور وہاں پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے کہا کہ یہاں پہ وضو کروں اور بطور شکریہ کے چند نوافل پڑھوں اتنے میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک دو گڑ سوار یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اوزائی تم ہو تو میں نے کہا تو بادشاہ کی طرف سے کئی ہزار دیناروں پر مشتمل ایک تھیلا اس نے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے تمہیں انعام ہے امام اوزائی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر تک پہنچتے ہوئے راستے میں وہ تمام مال حالانکہ اس دور میں ہزاروں دینار یہ بہت بڑی دولت تھی لیکن اللہ کے لیے بطور شکریہ میں گھر تک جب پہنچا تو میرے پاس ایک دینار بھی نہیں تھا علیہ اللہ بے کافی نبدہ یہ آیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے تو یہاں پہ آیت نمبر سینتیس پر یہ دوسرا باب یہ بھی ختم ہوا فمن عبد المن کدب اللہ ہی بس کون بڑا ظالم ہے اس سے کہ جو جھوٹ بولے اللہ پر اور جھٹلائے وہ سچ کو قرآن کو توحید کو جب آیا ہے یہ سچ اس کے پاس یہ علیہ جہنت و لرین علم اخلاق میں جب ہم صدق کی تعریف کرتے ہیں تو صدق سچ کسے کہتے ہیں اے متابقۃ الضمیر کہ انسان کا ظاہری قول یہ اس کے ضمیر کے مطابق ہو یعنی اس کے باطن کے مطابق ہو یا انسان جو کہہ رہا ہے تو وہ واقعے کے مطابق ہو یہی سچ ہے اور جھوٹ وہ ہے کہ جو انسان کہہ رہا ہے وہ واقعے کے مطابق نہ ہو باتن کے مطابق نہ ہو علیہ فی جہنم و لفرین تو آیا نہیں ہے جہنم میں ٹکانا کافروں کے لیے والذی جا اب صدقی اور وہ شخص کے جو آیا توحید کے ساتھ قرآن کے ساتھ وہ سب اور تصدیق کی سچ کی اس قرآن کی اس توحید کی تو یہی لوگ ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے والے ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں کہ جو یہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں اور یہ بدلہ ہے نیک کاروں کا تاکہ دور کر دے اللہ ان سے اس وی عاملو برے وہ اعمال کے جو انہوں نے کیے ہیں و یزی اجرہم۔ اور بدلہ دے انہیں ان کا بدلہ بہتر اس عمل کا کے تھے وہ کرنے والے یا بہتر بدلہ اس عمل کا کے تھے وہ کرنے والے یا علیس اللہ بکافن عبدہ آیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے اور ڈراتے ہیں یہ مشرق آپ کو اے مبلغ بلدین ان لوگوں کے ذریعے مندونی ہی کے جو یہ اللہ کے بغیر پکارتے ہیں اور جس پر اللہ گمراہی کی مہر لگا دے تو نہیں ہے اسے کوئی توفیق دینے والا اور جسے اللہ توفیق دے دے تو نہیں ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا علیہ اللہ بے عزیز انتقام آیا نہیں ہے اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ضرور ہے وآخر دعوانا ان واخیرہ رب العالمین